ہی ہو کے لکھ کے ل شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی رٹی صاحب یہ جو برائی ہے ذخیرہ اندوزی کی معاشرے سے اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ حوث بھی بیٹھ چکی ہے دولت کمانا بھی ہے سب کچھ کرنا ہے دنیا بھی حاصل کرنی ہے اب اس برائی کو دور بھی کرنا ہے تو کیسے کریں اس سوال کے جواب سے پہلے ایک جواب میرا نامکمل مکمل رہ گیا تھا नहीं. اس کو میں دہرا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر عام طور پہ کلیم کیا جاتا ہے کہ سوشل ویلفیئر کے جتنے کام ہیں یا انسانی ہمدردی کے جتنے کام ہیں رائٹس کے جتنے کام ہیں وہ یورپ والا کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے حالانکہ یہ تجزیہ جو حقیقت میں مبنی نہیں ہے ہمارے یہاں پر جتنے لوگوں کے انسانی ہمدردی کے کام کیے جاتے ہیں پھنسوں کے جب لوگ پھنس جاتے ہیں تو ان کے لیے لوگ قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں خون کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگ لائنیں لگا رہے تھے خون دینے والوں کی لنگر عام ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ مزارات پہ ہمارے یہاں پر اور بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے یتیم بچوں کی شادیاں کرا جاتی ہیں غریبوں کی بیٹیوں کو جہیز دیے جاتے ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نہیں کیے جاتے جو کام ہمارے یہاں پہ کیے جاتے ہیں چند ایک باتیں ایسی جو مینج نہیں ہیں مینج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے جن پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے جہاں تک آپ نے جو بات کہی تھی کہ یادداشت میں تازہ کرتے ہیں اس بات کو نازین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوخفے کے بعد خواتین وزرات اسٹار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے چلتے ہیں جناب ایک اور کالر کی جانب اور دیکھیں کہ ان پیارے شرمحات میں ہمارے ساتھ دنیا کے کس خطے سے کس ملک سے اور کس شہر سے کون ہیں السلام علیکم السلام جی بڑا پہلا سوال ہے کہ جب ایک کل پڑے تو دوسرے کل پر پھر دشمنا کرنا پڑتا ہے کہ بتائی نہیں بتانا پڑے وہی کام تھوڑا سا ریپیٹ کریں گی کو دوبارہ اور تھوڑا ذرا اونچا بولیں گی جی ضرور جی جب ایک کل پڑے تو دوسرے کل پر پھر سے دشمنا کرنا پڑتا ہے اچھا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں ہلو کہاں سے بات کر رہی ہیں منچس سے ٹھیک آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مجھے پہلے کئی مسائل کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں بہن نے یہ پوچھا کہ بہن کو یا قریبی رشتے دار کو زکات دی جا سکتی ہے یا نہیں تو بہن کو تو بالکل زکات دی جا جاتی قریبی رشتے دار سے مراد کیا ہے اگر اصول اور فرو یعنی ماں باپ اور ان سے اوپر جتنے ہیں یا بیٹا بیٹی ان سے نیچے جیتنے ان کو نہیں دی جا سکتی باقی اس کے علاوہ اگر وہ شدید فقیر ہیں ان کو زکات بالکل دی جکتی ہے مزید کوئی سوال باقی ہے اردو صاحب آپ سے بس جی ہاں سے بچنے کے بارے میں تو اگر وہ دھو لیے تو پھر اس پہ آزاد کو بہن نے کہ دیکھیں کے بعد پھر کل کے بعد تو ان کے درمیان بسم اللہ پڑھنا مستاہر اور کوئی سوال آپ کے پاس یہ پوچھا کہ کڈنی کا پرابلم ہے اور اس میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں یا نہیں زیادہ پرابلم ہے اس نے موجود ہے اور آئندہ ٹھیک ہونے کی اگر امید ہے تو قزا کرنی ہوگی ایام کے علاوہ اگر ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیا دینا ہوگا یعنی ایک مسکین کو دو وقت کھانا اگر قیمت دینا چاہے تو اس کی قیمت جو ہے کم از کم پینتیس چالیس روپے زیادہ سے زیادہ 45-50 روپے مزید کوئی سوال اس کے علاوہ نہیں ہے ٹھیک آپ موضوع کی جانب باتیں یہ تو ساری گفتگو ہم نے کی ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے اور کس انداز سے ہمدردی کا ثبوت اور وہ ساری چیزیں ایک بات بڑی امپورٹینٹ ہے آج کے دور کے اندر اگر ہم بات کریں جیسے کہ جس کلام کر رہے تھے ابھی کہ اس لاسر کو معاشرے سے اگر ہم ختم کرنا چاہیے یا اس سوچ کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیں تو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ قرآن حدیث میں جو اس کے بارے میں واحدیں آئی ہیں اللہ کا عذاب بیان کیا گیا ہے اس سے انسان آگاہ رہے اور اپنے آخرت کو مد نظر رکھے دنیا کی محبت کو کم کرے تو یہی صورت ہے کہ اس سے بچنے کی اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جو قوانین کا نفاذ کیا جائے اس سلسلے میں یہ دو چیزیں اگر پائے جائیں گے تو پھر انسان سے بچ سکتا ہے قوانین تو اپنی جگہ بنے ہوئے ہیں لیکن ایک قانون آپ کے اندر کا قانون ہوا کرتا ہے ایک احتساب آپ کی زمین کی عدالت میں آپ خود کھڑے ہو کے اپنا کرتے ہیں استقاذہ بھی آپ کے خلاف دائر ہوتا ہے وکیل بھی آپ خود ہوتے ہیں جج بھی آپ خود ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کیسے لے کر آئیں بنیادی طور پہ بات یہ ہے یہ تو پھر اس کے لیے تو پھر صوفیہ آدمی اپنا احتساب کریں جب انسان اپنا احتساب کرے گا اور اپنے آخرت کو مد رکھے گا تو پھر تبھی یہ صورت پیدا سکتی ہے اچھا ذخیرہ اندوزی سے مطلق معاشرے پہ نقصانات کیا ہو رہے ہیں لیکن تخیرہ اندوزی سے معاشرے پر ہونے والے نقصانات ہیں انسانیت کی اس میں ایک تو تزلیل پائی جاتی ہے uh -huh. دوسرا بات یہ ہے کہ انسانیت کو جو ہے مجبور کر دیا جاتا ہے uh -huh. کیونکہ اسلام نے جو اس کے بارے میں اتنا سخت رویہ اختیار کیا اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت مومن کی لعنت جو آئی ہے اور اس کو ذنا سے بدتر قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی فرد کا جرم نہیں ہے بلکہ ایسا جرم میں پورے معاشرے پر اخ انداز uh -huh. ہو ہے تو اس میں معاشرے کو جو ہے گٹنا ٹکانا ہے معاشرے کو جو ہے مجبور کر دے رہا ہے اچھا ایک بات دیکھیں یہ اس سے ہی کچھ ملتی جلتی ایک تو ذخیرہ اندوزی ہوئی ایک بات جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کم تولنے کی وجہ سے عذاب نازل اس قوم پر ہوا ایک مثال اللہ تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں دے دی ایک مثال ہم پڑھتے رہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے باوجود اس کے مکھی صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ چلتا ہے کم تولنے کا اور آج دیکھ ہمارے دھرنے سے لوگ کم طولہ کرتے ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں حضرت شیخ علیہ السلام کی قوم کا جائزہ لیا جائے تو اللہ رب العالمین نے شیخ علیہ السلام کے ذریعے فرمایا فعوف القی نہ کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو یہ صاف طور پر منع فرمائے گا شیخ علیہ السلام نے بارہ تبلیغ بارہ سمجھایا نہیں سمجھے فضلہ رات کو سوئے اور ایک اے سی جو ہے نا وہ چیف نے انہیں آلیا کہ صبح کوئی بھی نہ اٹھا کوئی موجود تھا تباہ و برباد ہو گئے تو صرف ناب تول میں کمی کی بنا پر اللہ کا وطالعہ نے انہیں اپنی آزاد کی لپیٹ میں لیا हم. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ناپ تول کی کمی تو بہت قریبی بات ہے میں تو کہتا ہوں کہ اتنے وہ گناہ جن کی وجہ سے پچھلی اقوام پر آزاد کا سلسلہ ہوا تھا हم. اگر ہم ان گناوں کا جائزہ لیں تو ان گناہوں سے زیادہ ہمارے معاشرے میں بدامہ لیا ہے ہمارے हم. معاشرے میں گناہ ہیں خطائیں تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور خاص طور پر ناپتول میں کمی یہ ایک ایسا عمل ہے دیکھیں انسان اب ہمیں صبر ہے کسی بات پر تو ہم اپنا جو اپنے آپ کو اپنے آپ پر صبر برداشت کر رہے ہیں صبر کر رہے ہیں اور اس کی اگلے کی بات کو برداشت کر رہی ہے اس کا تعلق ہمارے اپنے آپ سے لیکن جہاں پر دوسرے کو نقصان پہنچانے کا انسان اگر ذریعہ بنتا ہے تو وہاں فوراً ہی انسان کو مسلمان کو روک دیا گیا ہے بات جاری رکھیں گے رہیں گے رہیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوفے کے بعد کی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے چلتے ہیں جناب ایک اور کالج جانب اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جی السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے مکام و کرموں سے بات کریں رہے ہیں بھائی ماشاء اللہ فرمائیے اے اے میرے دو بیٹے پیدا ہوئے تھے ایک آئی ٹیو میں تھا دس دن وہ فوٹ ہو گیا اس کا عقیقہ کیا تھا دوسرا دو دن پہلے پیٹ میں فوت ہو گیا اس کا نہیں کیا تھا کوئی لوگ کہتے کرو کوئی لگتے سے نہیں یہ مولانا صاحب سے پوچھ کے بتا دو ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مکہ موزوا سے جی اس حساب کی فرمائیں گے سوال جو بچہ پیٹ میں فوت ہو گیا ہے تو اس کا عقیقہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے نواز جناگر بھی نہیں ہے دفن بھی نہیں دفن کیا جائے گا اس کے کپڑے میں بالکل ٹھیک ہے شعیب علیہ السلام کی پر جواب آیا کم توڑنے کی وجہ سے میں ایک ایک سوال اس میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم اتنے تمام گناہ کرنے کے باوجود جو ہیں ہم پر عذاب نازر نہیں ہوتا اور وہاں مثال ہمارے سامنے موجود ہے اپنی بات کو میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گا کہ دین اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو گالی دی ہے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے آپ اس کی تکلیف کے جواب میں تکلیف نہ پہنچائیں وہ تکلیف اپنے آپ میں برداشت کر لیں اسے جواب نہ دیں لیکن آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو آپ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں تو اپنی ذات سے مسلمانوں کو اجتماعی اعتبار سے نقصان پہنچا رہے ہیں اسی لیے ناب تول میں کمی کرنا یہ ایک ایسا گنا ہے اللہ رحب جو ہے وہ آپ کا معنی محبل قرار دیتا ہے اس کے علاوہ کہ عذاب کیوں نہیں آتا پچھلی اقوام کے مقابلے میں ہماری اقوام میں ہمارے معاشرے میں گنا بہت زیادہ ہے اس کی میجر وجہ یہی ہے کہ اللہ سبارک تعالیٰ کی پیاری نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا العالمین میری امت کے گناہوں کے سبب سے ان میں حضف اور بس کے واقعات نہ ہو یعنی ان کی سروتوں کو مق نہ کیا جائے انہیں زمین میں نہ جائے اور میری امت جو وہ تفرقہ نہ ہو تو یہاں تفرقے والی بات تو اس سے آپ کو اراض کرنے کا حکم دیا گیا لیکن اجتماعی عذاب جو ہے وہ اس عمر پر نہیں ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بما خین محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب, عذاب م. م. اور یہ بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی نالین کا صدقہ ہے مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ اس دور کے اندر جہاں پر ہم رہتے ہیں دور بہت تیز ہو چکا ہے اور دیکھا یہ گیا ہے کہ دنیا حاصل کرنا پیسہ حاصل کرنا بس کسی بھی دور سے دنیا حاصل ہونی چاہیے ملاوٹ ہمارے یہاں جو ہے وہ بھی بہت عام ہو چکی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہے کم تولنا بھی ہو رہا ہے ملاوٹ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے لوگوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے لوگوں کی صحت سے کھیلا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ تبدیلی کیوں نہیں آتی ہماری سوچوں میں دیکھیں اس سوال سے تبدیلی ہمارے سوچوں میں کیوں نہیں آتی تو بات یہی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہم لوگ دور ہیں हुँ. قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں مگر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے हुँ. اور مذہب کو بھی اگر عام طور پہ لیا جاتا ہے تو اس اعتبار سے کہ لوگ ہمیں مذہبی کہیں وہ جو مذہب کی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں ان کو اپنانے کی کوشش نہیں کی جاتی آپ ہمارے مطلب کے آبادی کا نائنٹی فائیو پرسینٹ لے لیجیے تو نواز کی بنیادی مسائل سے نواقف ہیں تو دیگر مسائل تو بہت دور ہیں ان کو سیکھنا تو یہی وجہ ہے کہ و یہ بناوٹ رہی ہے ملاوٹ وغیرہ اور دیگر چیزوں سے جو کہ گناہ تصور کیا جاتا ہے اس کے باوجود جس کے بعد دیکھیے میں افتدار ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا تھا حضرت ابن باس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو مروی ہے مطلب اس میں کتنا سخت عذاب ہے قبر میں اس شخص کے لیے جو کہ ملاوٹ کر رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ حج پر جا رہا ہے اس کا حج بھی قبول نہیں اس کے ساتھ عذاب کا اتنا سخت معاملہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے اس کے باوجود جو ہے اس کو سمجھنے کو تیار نہیں اس کے پیچھے کیا کار فرمائے اس کے پیچھے بھی بات یہ ہے کہ دنیا دنیا ہے اور آخرت آخرت ہے دنیا عربی زبان میں کہتے ہیں جو قریب کی اور آخرت جو دور ہو تو ہمیں جو آخرت کے وعدے ہیں یا جو آخرت کے انعامات ہیں یا آخرت کی جو سزائیں ہیں وہ دور ہیں دنیا چونکہ قریب ہے اس کا نفع بھی قریب ہے اس کا آزاد بھی قریب ہے تو انسان پرسے جو کرتا ہے دور پہ یا جو اس کو متوجہ کر لیتی وہ قریب کی چیز متوجہ کرتی ہے تو یہاں دنیا کے مزے دنیا کے آسائشیں دنیا کی چیزیں ہم کو اپنے جانب متوجہ کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے ہم جو دور کی چیزیں جو آخرت کی حقیقت کی اور ہمیشہ کی ہیں ان کو فراموش کے ہوئے بیٹھے ہیں اچھا ذخیرہ اندوزی کی ملاوٹ کی یا کم تولا یہ تینوں تینوں چیزیں ہیں بات یہ ہے کہ گناہ تو اپنی جگہ ہے وہ تو آپ نے فرمایا لیکن کیا اس کی جو کمائی ہے وہ بھی حرام کہلائے گی ظاہر ہے کہ آپ ملاوٹ کر رہے ہیں اس کی کمائی بھی حرام ہے ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں لالت کا مستحق یہ بھی حرام اور اس کے علاوہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں آپ دھوکہ ہی کر رہے ہیں تمام چیزیں حرام ہیں اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جب حرام کمائی سے اس شخص نے کھانے کو کچھ خریدا یا جو اپنے معاملات ہیں روزمرہ کی زندگی کے اس کی جو خرید و فروخت ان پیسوں سے چل رہی ہے تو کیا اس کے اثرات مفتی صاحب کہاں تک جائیں گے جنرل یہ معاملہ بہت دور تک جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ حصرات اسلام کے فرمان کے مطابق کہ ایک لکم حرام کا اگر پیٹ میں چلا جائے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہو ٹھیک اب مجھے یہ بتائیں کہ ملاوٹ کرنے والے ناپتل میں کمی کرنے والے لخیر اندوزی کرنے والے یہ کما کر لا رہے ہیں خود بھی رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں اس پہ کلام کریں گے رہیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سبقے کے بعد حضرات اسٹار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنی اقبال حاضر خدمت ہے چلتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کس خطے سے کس ملک سے اور کس شہر سے اس روح پرور محفل میں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم شاید یہ کال چوک ہو گئی جناب بات ہو رہی تھی ملاوٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کم توڑنے کے حوالے سے مفتی صاحب یہ تو سارا ایک ہم نے دیکھ لیا کہ صاحب اس وقت جو ہے بنیادی طور پہ لوگوں کی سوچ یہ ہو چکی ہے لیکن اب تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں کہ انسان کی جان سے کھیلا جا رہا ہے یعنی اس کی صحت کی کوئی فکر نہیں ہے اپنا پیسہ بڑھایا جا رہا ہے اپنی دنیا جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے آخر کو برباد کیا جا رہا ہے کیا جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں مفتی صاحب سے اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے یعنی جس جس مال کو ہم کما رہے ہیں وہ تو حرام ہے اس کو کھا بھی رہے تو اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے پھر دیکھو اس کے اثرات تو پورے معاشرے کے اندر فراہد کر جائیں گے نہیں فرادی طور پہ کہاں تک جائیں گے یعنی ہمارے اپنے اوپر یا ہمارے گھر والوں پر یا ہمارے بچوں پر وہ کہاں تک جائیں तो خود پہ ذاتی شخصیت پر تو اثر پڑے گا کہ جب تک کہ حرام کا ایک لطمہ بھی پیٹ میں ہوگا تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی ٹھیک ہے حدیث کریما میں آتا پھر اسی طرح جو بچوں کو حرام کھلائے گا اپنے بیوی بچوں کو کھلائے گا تو حدیث کریما میں آتا ہے کہ جو جسم حرام سے پلا بڑا وہ آگ کا زیادہ مستحق ہے ٹھیک ہے تو یہ تو سارے کو, سارے کو یہ وارنٹی کہہ لیجئے گارنٹی مل رہی ہے حرام کھانے والوں کو جہنم کی تو اس سے بڑا کیا اثر ہوگا اچھا ایک بات تو یہ ہوئی کہ اولاد پیدا ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس کی کمائی حرام ہے یعنی وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے وہ ملاوٹ کر رہا ہے وہ کم تول رہا ہے اس سے پیسہ کما رہا ہے اور اپنے بچوں کو خوراک کھلا رہا ہے یا تعلیم ہے اور ابھی اولاد نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی شادی ہوئی ہے تو مجھے بتائیے وہ جو خوراک اس شخص نے کھائی ہے تو کیا بچہ ہونے سے پہلے اس کے اثرات بچے میں منتقل ہوں گے یعنی اس حرام پیسے کے بلا شبہ حرام پیسے کے اثرات منتقل ہوتے ہیں اور اس پر امام اعظم اور رحمۃ اللہ کی بہت بڑی مشہور مثال ہے حرام خود اپنے پیسے اس کے جسم سے جو جسم سے جو چیز پیدا ہوگی اس میں بھی وہ منتقل ہوگا اس کے اثرات بچے کو گناہ نہیں ہوگا پیدا ہونے والا بچہ مگر اثرات ضرور ہوگا اثرات اس میں ضرور ہوں گے لگن آج ہم بات کر رہے ہیں ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ملاوچ کے حوالے سے اور کم تولنے کے حوالے سے بہال بہت سی باتیں آپ تک پہنچی بھی ہوں گی بہت سی باتیں مزید آپ تک پہنچانی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام حضور اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیں ہلو ہلو کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں انیس بول رہا ہوں لاہور سے جی انیس صاحب انیس بول رہے ہیں لاہور سے انیش صاحب ہم سمجھو گرفتار ٹائم میں بہت مشکل سے ہم شامل کر پاتے ہیں کیونکہ وقت کی بڑی کمی ہمارے پاس ہوتی ہے بہت کم کالرز ہم ایڈجسٹ کر پاتے ہیں باوجود اس کے آپ کال کریں اور ٹیلی ویژن کی آواز میوٹ نہ ہو تو آپ سوچیں کہ ستم بالا ستم ہوتا ہے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں محمد راجب جی فرمائیے یہ تھوڑا سوال کرنا تھا جی فرمائیے میں میں باپ کا انتقال ہو چکا والد صاحب کا اور میں امی کو حج بلانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے جو ساتھ میں وہاں سے جو ہے رہنے آنے کے लिए تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہاں پہ کسی کے ساتھ بھائی کو بنا گئے اور یہاں بلا لیا جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں رہوں گا ساتھ میں تو اس کے بارے میں معلوم کرنا کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد بہت سیدھا سیدھا معاملہ ہے بہرحال آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں سعودی عرب سے کال کی جی وہ صاحب والدہ آ سکتی ہیں نہیں آ سکتے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کسی اور اجنبی کو بھائی بنا گھر والے کے مطلب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی اجنبی کو اچھا اجنبی کو بھائی بند ظاہر کر کے جو ہے والدہ کو بلوا لوں تو یہ تو بہرحال ناجائز ہے حال بتائیں ان کے گھر کا اپنا کوئی فرد ہے جو ان کا اصغا بھائی ہے یا ان کے والد صاحب ہوں یا کوئی اور رشتے دار ہو جن سے ماں کا پردہ نہ ہو تو ان کے ذریعے بنا سکتے ہیں اچھا مطلب ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ محرم اور نامحرم کا جو معاملہ ہے اس کا ذرا سا احتیاط کر لیا جائے مفتی صاحب اس موضوع کے حوالے سے مزید میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس معاشرے کے اندر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور پیغام کی صورت میں کوئی بات ایسی آپ دینا چاہیں جو لوگ سمجھ سکیں کہ ہم اپنے آپ کو اس کام سے بچائیں تاکہ یہ کہ ہماری نسلیں بہتری کی طرف سب سے پہلے ہمیں انفرادی طور پر اپنے اندر جذبہ حض تما لالچ ان تمام جذبات کو بالکل دور پھینک دینا چاہیے اپنے دل میں ان تمام جذبات کو بالکل جگہ نہیں دینی چاہیے اس کے بعد جذبۂ ہمدردی جذب عیصا جذب اخلاق جذبہ احسانمام جذبات کو اپنے دل میں پیف کر لینا چاہیے <متحد einzelnen> اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کم از کم ہم اپنے طور پر اپنی حد تک ہم ان اللہ ان تمام برے کاموں میں ملوث نہیں رہیں گے اب اگر اجتماعی طور پر بات آ جاتی کہ یہ بات ہماری ذات سے نکل کر دوسروں تک پہنچے تو عمر بل معروف اور نہیں ممکن ہے آپ دوسروں تک اچھے انداز میں ادو اویدا سبیر وبی کا بل حکمہ اگر آپ کے ماتحت کوئی آتا ہے تو اسے سختی سے بھی سمجھا سکتے ہیں آپ کے برابر کوئی تو اسے آپ نرمی سے سمجھا سکتے ہیں جس طریقے سے ہو سکے حکمت کے ساتھ سنجائی جی رہے ان شاء معاشرے سے اسی طریقے سے یہ بڑائی کا خاتمہ جاری رکھتے ہیں ایک اور بھی شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر میں شہباز بول رہا ہوں جو سے جی شہباز صاحب سر میں نے یہ پتا کرنا تھا کہ میری کچھ بسیز اور ٹرک چلتے ہیں جی تو آیا ان کی قیمت پہ زکاط واجب ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے بھی کال کی ان کی بسز اور ٹرکس چلتے ہیں تو اس کی قیمت کے اوپر زکات ہاں شری اعتبار سے اگر انہوں نے بسز اور ٹرکس جو ہے صرف کرائے پہ دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو ان کی قیمتوں پہ زکات واجب نہیں ہے البتہ وہ جو کرایہ آ رہا ہے وہ اگر ان کی ملکیت میں آ جاتا اور سال بھر تک محفوظ رہتا ہے یہ دیگر کرنسی میں مل کر اس کا نصاب بن جائے تو اس پر زکاط واجب ہوگی اس پر زکات واجب ہوگی یعنی اس کے علاوہ باقی جو ہے واجب <تصفح> وغیرہ پر کیونکہ وہ ان کا آلہ ہے کمانے کا بالکل ٹھیک ہے چھیک. ایک اور کالوں میں شامل کریں گے اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم خیال شاہد یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے اچھا متحد صاحب ایک بات اور اس میں چونکہ ایک تذکرہ آیا ہے تو بات ساتھ ساتھ ہو جائے ہم نے ایک کمپیرزن ڈسکس کیا تھا ویسٹرن ورلڈ کا اور ایسٹرن ورلڈ کا ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ صاحب کس انداز سے مختلف مذاہب میں جو ہے مختلف اوکیشنز یا فیسٹیول کے موقع پہ جو ہے پرائسز کو کنٹریل کیا جاتا ہے یا کنسیشنز دیے جاتے ہیں اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جب رمضان آتا ہے اس طرح کے اوکیشن آتے تو پرائسز جو ہیں وہ اسٹیبل رہنے کی بجائے شوٹ کر جاتی ہیں یعنی دو گنا تین گنا چار گنا ہو جایا کرتی ہیں کوئی ایسا فنامونا نہیں بنا سکتے ہم کوئی ایسا آآ آآ کام نہیں ہو سکتا کہ جس میں باقاعدہ پلان کر کے جو ہے وہ لوگوں کی دسترس میں ساری چیزیں آ جائیں تاکہ وہ جو نیمتوں کا حصول ہے وہ بہتر طور سے ہو سکے اس میں آپ سے کلام کرائیں گے ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے یہ جو ایک نظریہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے فائدے مند بنائیں دراصل انسانیت کی یہی ہے اور اسی پہ مزید انشاءاللہ کلام کریں گے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوقے کے بعد اس مشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید افان حاضر خدمت ہے آئیے ناظرین جیسے جس جیسے اب ہم افطار کے قریب جا رہے ہیں اور دعا کی قبولیت کا وہ وقت آ رہا ہے تھوڑا سا اور سوس کو بڑھاتے ہیں تھوڑا سا اور درد کو بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں جناب نور سلطان صاحب کی جانب نہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ چند شاہ اپنے دام شار جے رکھنا اپنے دام میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا سے مانگو ان کے ہو جا تو ہر چیز احسان پا رتنا حسن دام پینسان پڑا رتنا پر میں نا کنکما ہات کہوں میں نے ماتا جو نکم کو برکار با سکھنا مجھ میں کو برکار با خرشید بنانے والے ہم کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں خاک ہوں میں مجھے قدموں مو لگائے سکھنا خاک ہوں میں خاک ہوں میں خاک ہوں, میں خاک ہوں مجھے میری بات بنائے رکھنا کیا بات اللہ بختی صاحب دو طرح کی طبقے ہیں ایک تو وہ طبقہ ہے جو باقاعدہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے اور ایک تو تب ہے جس کو اویئرنیس ہے اس پہ بھی ہم کلام کرتے ہیں ایک کالر شامل کریں گے اسلام علیکم हलो हलो, वालेग्ण वालेग्ण السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں انیت لاہور سے بول رہا ہوں جی انیشہ فرمائیے بات یہ ہے کہ میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں اور مجھے ہارٹ پرابلم بھی ہے اور چوکی منظر پہ یعنی کہ میرا کمرہ ہے اچھا آنے جانے میں بہت پرابلم ہے مجھے اور یہ پوچھنا تھا کہ نماز گھر پہ پڑھنے میں کتنا سواب ہے دوسرا یہ ہے کہ مجھے پشاب کے قطرے آتے بہت ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی ہے جی اس حساب کیا کرمائیں گے ایک پرابلم ہے ہارٹ کا تو کیا کرنا چاہیے گھر پہ پڑھنے کا سوابلم پوچھنا ہی چاہیے کہ مسجد میں پڑھنے کا کتنا سواب ہے مسجد میں ستائیس درجۂ ہوتا تو اب یہ گھر پہ پڑھیں تو وہ سواب کمی آ جائے مجبور ہے آنا جانا ان کے لیے پرابلم تو پڑ سکتا ہے لیکن ثواب وہ نہیں ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا ہے اچھا ایک سوال بیچ میں آیا تھا یہ پیشاب کے قطروں کے حوالے سے ہی دے اور دے وہ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ مطلب اگر جو ہے وہ نہاتے ہوئے اگر قطرے گر جائیں مثال کے طور پہ مطلب چھیت آ جاتی ہے اور اس کے بارے میں حدیث کیا یعنی اس کی وحید میں جو مطلب پیشاب کے قطرے جو لگ جاتے ہیں جس ان کو کیا فرمائی گے حدیث کا یہ تنظیح تو پیشاب کے قطروں سے بچو کہ عام طور پر قبر کا عذاب اسی وجہ سے مگر اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو بالکل احتیاط نہ کرنا تو اور دوسرا ہے کہ لگ جائے تو اس کی صفائی نہ کرنا اچھا تو اب اگر انسان کو لگ جاتا ہے اتفاقی بات ہے اگر اس کو دھو لیتا ہے تو وہ اس وحید سے خارج ہے, جو ہے وہ اس بات سے ماورا رہے گا نہاتے وقت اس بات کے احتیاط کی جائے کہ اس واش روم میں جو ہے اس کا پیشاب نہ کیا جائے عام طور پہ انسان کو شکو و شبات پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے پیدا ہو بالکل ٹھیک اچھا میں بات یہ کر رہا تھا ایک شخص کو پتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اسے پتا ہے میں ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوں اسے پتا ہے میں ملاوٹ کر رہا ہوں میں, میں کم تول رہا ہوں اور وہ ڈرنے سے کرتا ہے الگ اعلان کرتا ہے اسے سمجھائیں تو وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ میرا معاملہ ہے میرا بزنس ہے میں جانتا ہوں ایک وہ ہے جس کو پتا ہی نہیں ہے صاحب کہ میں یہ کر رہا ہوں تو ان دونوں پہ ہم ذرا سا کلام کریں گے رہیں گے نازین آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی آپ سے ایک مختصر ان آخری آخری لمحات میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت سے ناظرین ان دو طبقات پہ میں آخر میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ جو سمجھتے ہوئے بھی گناہ کر رہے ہیں اور جن کو پتا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی آنکھیں بھی بند کی ہوئی اور ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جن کو مکمل طور پہ نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن اسے اس کب شامل کریں گے نور سلطان کی جانب سے کلام اور اس کے بعد ان مزید گفتگو جی نور سلطان آخر میں اب کرم مانگنے کی بات ہے تو کرم مانگتے ہیں اپنے سرکار سے ٹائم بھی کچھ ایسا ہے سرکار کرم سر کر دو سرکار کرم کر دو میرے سرکار کرم کر دو منگتا ہوں تیرے سرکار ہوں تیرے جو نہیں کو میری بر دو میرے سرکار کرم کر دو کرم سرکار کرم کر دو نئی ہے میری یاداں تیرے سہارے پہ نئی ہے میری یاداں کرم سرکار کرم کر دو کرم سرکار کرم کر دو میرے سرکار کرم کر دو تڑپا ہوں میرے آسا کر دو سرکار کرم کر دو میرے سرکار کرم کر دو اور دنیا کے جمیلوں میں کب تک میں رہوں آسا دنیا کے جمیل سرکار کرم کر دو کرم سرکار کرم کر دو میرے سرکار کرم کر دو منگتام تیرے درکار منگتا ہوں تیرے درکار کو میری دو میرے ریکارڈ کر نازین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سوقبے کے بعد رات <تصفح> اسٹار کی اس ٹرانسمیشن کے آخری آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے بہت مختصراً میں چاہوں گا آپ دونوں مفتیان کے ان پوٹ اس سے کہ ایک شخص اس کو پتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں میں کم بھی تول رہا ہوں میں اس کے اندر ملاوٹ بھی کر رہا ہوں میں ذخیرہ اندوزی بھی کر رہا ہوں وہ دھڑلے سے اس گناہ کو کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہی نہیں یا سمجھنا ہی نہیں چاہتا کہ مجھ پر آزاد نازل ہوگا ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے اور وہ شخص جس کو کچھ نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا ایسے شخص کے لیے دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے پہلے شخص کے لیے دگنا اس وجہ سے کہ یہ جانتا تھا علم ہونے کے باوجود اس نے کوتاحی کی تو ایک تو گناہ پھر علم ہونے کے باوجود کوتاحی کرنا دوسرے کو دگنا آزاد اس لیے کہ ایک تو یہ گناہ کر رہا ہے اور دوسرا اس میں جاننے کی کوشش ہی نہیں دونوں ہی پہ دوہرا دونوں ہی دوہرا آزاد ہے مجھے آپ کیا فرمائیں گے مختصر سبب کرتے ہوئے کہ جن لوگوں کو علم نہیں ہے تو کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بازگاہ میں یہ کہ بولا ہمیں علم نہیں تھا تو یہ ان کا حصول قبول نہیں کیا جائے گا لہذا انہیں جیتے جی چاہیے کہ ایسی مجھانے سے اختیار کریں علماء کرام کے پاس بیٹھیں مسائل سیکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی رسمندی اور بات بنیادی طور پر وہی صرف دنیا دی حاصل, دی حاصل دی کرنے دی والی ہے کہ دنیا کسی طور سے حاصل ہو جائے آپ تینوں آب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے ناظرین آخر میں ان لمحات کی جانب جیسے جیسے ہم بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تبارک کو تالا دس دس لاکھ ایسے افراد کو جہنم کی نار سے آزادی دیتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ایک بات صرف عرض کروں گا اس موضوع کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تم پر فخر و ناداری آنے سے نہیں درتا لیکن میں مجھے تمہارے پاس یہ ڈر ضرور ہے کہ دنیا تم پر وسیع کر دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کر دی گئی تھی پھر ان کو بہت زیادہ چاہنے لگو گے جیسا کہ انہوں نے بہت زیادہ چاہا تھا اور اس کو دیوانے اور متوالوں کی طرح چاہنے لگو گے اور پھر وہ تم کو برباد کر دے گی جیسا کہ اس نے تم سے پہلے والوں کو برباد کر دیا تھا بات یہ ہے ناظرین کہ یہ ذخیرہ اندوزی یہ ملاوٹ یہ کم تولنا یہ در اصل مال کمانے کا ایک ذریعہ ہے دنیا کمانے کا ایک ذریعہ ہے دنیا کے متوالے دنیا کے دیوانے دنیا کے چاہنے والے دنیا پر مرمٹنے والے اس محبوبہ کی زلفوں کا اثیر ناظرین کون نہیں ہوا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ محبوبہ نہ کبھی کسی کی ہوئی تھی نہ کبھی کسی کی ہو سکتی ہے یہ اپنے حسن کے جال میں آپ کو بہکاتی تو ہے ناظرین یہ حسن کے جال میں اپنے قریب بلاتی تو ہے یش کا اور محبت کا دعویٰ تو بہت کرتی ہے لیکن یاد رہے ناظرین کہ بڑے بڑے سلاطین بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے شاہنشاہ بڑے بڑے عمرہ اور پیسے پر مر مٹنے والے لوگ اس کی زلفوں کے اسیر ہو کر آج ٹنوں مٹی کے نیچے دب چکے ہیں اس پیسے کے لیے ناظرین ملاوٹ کو چھوڑ دیں اس پیسے کے لیے کم تولنے کو چھوڑ دیں اس پیسے کے لیے ذخیرہ اندوزی کو چھوڑ دیں اور جا کر دیکھیں ان دسترخانوں پر جہاں پر غربا یتاما اور مساکین ایک کھجور کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک کھجور کھلانے والا کوئی نہیں ہوتا آٹا کہ جس کی کوئی وقت نہیں ہے ناظرین لیکن ایک روٹی کے لیے وہ غریب جو ہے ترست رہے ہوتے ہیں آئیے ناظرین اپنے ذخیروں کے منہوں کو کھولئے ان دروازوں کو کھولئے ان تمام غربا کے لیے ان تمام یتما کے لیے ان تمام مساکین کے لیے جو بچارے صرف اور صرف ایک کلو آٹے کے لیے ترستے ہیں کہ آج ہمارے دل میں اس حد تک سختی آ چکی کہ ہم پیسے کے لیے اس ایک کلو کا آٹا ان غریبوں کو دینے کو تیار نہیں ہیں ناظرین بس گزارش کروں گا اس فورم سے جتنی بھی باتیں ہم کرتے ہیں بہت مختصر وقت میں آپ تک باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ دنیا بھر سے آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں اس ٹرانسمیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن اسٹار ٹائم میں آپ ہمیں جوائن نہیں کر پاتے لیکن ہم بہت کم وقت میں آپ تک وہ مثبت پیغامات پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئے اور آپ یہ سوچیں کہ ہم نے زندگی کو گزارا ہے وہ کیسے گزارا ہے اور آج ہم احتساب کی عدالت میں کھڑے ہو کر جب اپنے اوپر جڑا کرتے ہیں تو ہمارے اندر کا جو منصف ہے وہ پکار پکار کر کیا کہتا ہے کہ ہم نے جو زندگی گزاری تھی وہ صحیح تھی کہ غلط تھی ہمیں خود دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اس وقت ناظرین ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجریات رضور ہو رہا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم نے زندگی میں اگر ہم بیوپار سے تعلق رکھتے ہیں ہم کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں اور زندگی میں اگر ہم نے کہیں ذخیرہ اندوزی کی یا کم تولا یا ملاوٹ کی ہے ابھی اس وقت اس روزے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے سراط مستقیم عطا کر دیں اجازت دیں اپنے میزبان جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی کلا میں